اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم وصلیات وسلامه على سید الانبیاء و المرسلين امام المتقین خاتم النبیین سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین محرم الحرام اسلامی سال ہے اس کا پہلا مہینہ یہ جو مہینہ ہے چار متبرک مہینوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اور اس کے متبرک ہونے کا معاملہ ضلع صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ سے پہلے سے چلا آ رہا تھا. یہاں تک کہ جو کفار تھے وہ کفار بھی اس مہینے کا ادب کرتے تھے اس مہینے کا احترام کرتے تھے اس مہینے سے متعلق بے تحاشا باتیں مشہور ہیں اور یہ جو باتیں مشہور ہیں اس میں سے زیادہ تر باتیں غیر معتبر ہیں اور جھوٹی جو باتیں کچھ مشہور ہیں ان میں مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی اسی مہینے میں آسمان بنایا گیا اسی میں زمین بنائی گئی اسی میں قلم بنایا گیا اسی میں آدم کی پیدائش ہوئی علیہ السلام اسی میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اسی مہینے میں آدم علیہ السلام اور اماں ہوا میدان عرفات میں ان کی ملاقات ہوئی حضرت نو علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ کوہ جودی پر اتری وہ بھی اسی مہینے میں اتری حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو آگ ٹھنڈی ہو گئی وہ بھی اسی مہینے میں ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش مبارکہ جو ہے وہ بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے حضرت یوسف کی قید خانے سے جو رہائی ہے علیہ السلام وہ بھی اسی مہینے میں ہے اور مصر پہ حکومت جو ہے وہ بھی اسی مہینے میں ہے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کا بھی کہتے ہیں کہ اسی مہینے میں ہے تورات کا نزول اسی مہینے میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق ایک قصہ مشہور ہے جس کے مطابق آپ سے بادشاہت چھن گئی تھی اور پھر واپس ملی تو وہ بھی اسی مہینے حضرت ایوب علیہ السلام کی جو بیماری سے شفا ہوئی وہ بھی اسی مہینے حضرت یونس علیہ السلام کی جو مچھلی کے پیٹ سے نجات ہوئی وہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی مہینے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی مہینے میں ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پہ اٹھایا جانا یہ بھی کہا جاتا ہے اسی مہینے میں ہے یہاں تک کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دنیا پہ جو پہلی بارش ہوئی تھی وہ بھی اسی مہینے میں ہوئی تھی رم صلی اللہ علیہ وسلم کا ام مومن سدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح بھی کہا جاتا ہے اسی مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا وصال مبارک جو ہے وہ بھی کہا جاتا ہے یہ کب محرم کہا جاتا ہے ایک بہت ہی طویل فہرست ہے ان باتوں کی اور ان میں سے دو یا تین کے علاوہ کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے معتبر نہیں ہے نہ صرف اس میں سے بہت سی چیزیں اس مہینے میں بتائی جاتی ہیں بلکہ بہت سی چیزوں کو دس محرم الحرام ہی بتایا جاتا ہے ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے تو وہاں پر یہ دیکھا گیا کہ جو یہودی ہیں اس علاقے میں وہ دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ یہ روزہ جو ہے کیوں رکھا جاتا ہے تو جواب یہ ملا کہ اسی دس محرم کو فرعن غرق ہوا تھا اور بنی اسرائیل کو یعنی حضرت موسا علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو نجات ملی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا تھا اس لیے یہودیوں نے کہا کہ ہم بھی ان کی اطاعت و اتباع کے اندر اس دن روزہ رکھتے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کو پسند فرمایا مسلمانوں کو نو اور دس یا دس اور گیارہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا یعنی اکیلا دس محرم کا روزہ رکھنا پسند نہیں کیا گیا کیونکہ اس سے پھر یہودیوں کے ساتھ مماثلت ہو جائے گی لیکن اس بات کو پسند کرنا اور قبول کرنا اور نو اور دس کو رکھنا یعنی دس کے ساتھ یا نو کو جوڑ لیا جائے یا گیارہ کو جوڑ لیا جائے اس چیز کا پسند کرنا ہمارے نزدیک یہ ایک طرح کا ثبوت بھی ہے کہ دس محرم کو جو روزے کی وجوہات یہودیوں نے بتائی تھی ان پہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توثیق ہو گئی ایک طرح کا کنفرم ہو گیا کہ ہاں جی ایسا ہی ہم بھی مانتے ہیں جو شریعت کے پابند صحیح العقیدہ صوفیاء کرام ہیں علیہم الرحمٰ وہ لوگ اکثر یکم سے دس دس روز روزے رکھنا پسند کرتے ہیں ایک واقعہ ظاہر ہے جو کہ کربلا کا واقعہ ہے وہ ایک واقعہ ہے کہ جس کے ہونے پہ کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں یہ ایک تاریخ اسلام کا سیاہ باب ہے اور گو کہ ہمارے ہاں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس میں مظلوم قرار دیا جاتا ہے ہم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں لیکن ہم ساتھ میں ایک بات اور کہنا پسند کرتے ہیں ہمارے نزدیک مظلومیت سے زیادہ ان پہ فخر ہے مظلومیت کو ہم تسلیم کرتے ہیں ظلم ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہے بہتر لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے جس کے اندر چھ ماہ کا ایک بچہ بھی شامل یعنی صرف جوان جو لڑ سکتے تھے وہی نہیں صرف ایک امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ علی زین العابدین جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ زیادہ ہیں صرف وہ بچے مردوں میں اس وقت چھوٹی عمر تھی ان کی ان کے علاوہ کوئی مرد چاہے بچہ ہے چاہے جوان ہے چاہے ہے چاہے وہ سب شہید ہوئے بہتر لوگ ہیں اب اس سلسلے میں ویسے تو شروع سے ہی مختلف قسم کی باتیں ہوتی آئی ہیں لیکن آج کل یہ باتیں کچھ زیادہ بڑھ گئی ہیں ایک طبقہ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ استغفر اللہ معاد اللہ یہ جو دو لشکر تھے ایک طرف امام علی مقام رضی اللہ تعالی ہو اور دوسری طرف یزید ملروم کی فوج ہم اسے ملوم سمجھتے ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا نخواستہ کو اقتدار کی جنگ تھی خدا نخواستہ دو شہزادے تھے آپس میں لڑ رہے تھے یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کے بیان سے باہر سب سے پہلے آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بہتر لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ان کے ساتھ خواتین اور بچے تھے کوئی کم سے کم عقل رکھنے والا بندہ بھی دس دفعہ سوچتا ہے کہ اتنی خواتین اور اتنے بچوں کے ساتھ کون جنگ پہ جاتا ہے امام علی مقام کو بلایا گیا تھا ان کو دعوت دی گئی تھی اس میں جو کہا جاتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ ہوا یہ تو تسلیم کیا جاتا ہے کہ واقعی یہ سب کچھ ہوا لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں یزید کا کوئی قصور نہیں تھا یہ جو کچھ کیا ابن زیاد نے کیا اور اس کے لیے یزید کا یہ کہنا جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے کہ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا سر مبارک کاٹ کر اس کے پاس لے جایا گیا تو اس نے افسوس کیا کہ جی میں یہ تو نہیں چاہتا تھا ایک چیز ہوتی ہے آپ کے الفاظ اور ایک چیز ہوتی ہے آپ کا عمل, الفاظ آپ کے کیا, کہتے ہیں؟ آپ کا عمل کیا دکھاتا ہے یہ دو مختلف باتیں آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر آپ کا کوئی ملازم ہے اور وہ بہت بڑی کوئی غلطی کر دے تو آپ کیا کریں گے ہم میں سے زیادہ تر لوگ اگر زیادہ بڑا کوئی نقصان کیا تو اس کو فارغ کر دیں گے نوکری سے نکال دیں گے اگر بات تھوڑی قابل برداشت ہے تو اس کو اچھا خاصا ڈانٹیں گے اور اس کو دھمکائیں گے کہ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر ابن زیاد نے اپنی مرضی سے اتنا بڑا کام کیا اور اپنی مرضی سے فیصلہ کیا تو دیکھنا سب سے پہلے یہ ہے کہ یزید کا رد عمل کیا تھا یزید نے ابن زیاد کو کچھ بھی نہیں کہا یزید نے ابن زیاد کو ڈانٹا تک نہیں بلکہ ہمارے مورخین مسئلہ یہی ہے کہ جیسی ایسی کوئی بات کرتے ہیں تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو شاید فلاں کی باتیں بیان کر رہے ہیں یا فلاں کی باتیں بیان کر رہے ہیں ہمارے مورخین ہمارے مورخین یہ کہتے ہیں اور اس میں ابن کثیر کا خاص طور پہ ذکر ہم کریں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ یزید نے ابن زیاد کی طرف حکم بھیجا تھا کہ جب تم کوفہ پہنچو تو فورن مسلم بن عقیل کو طلب کرو اور اگر بس چلے تو اس کو قتل کر دینا مسلم بن عقیل اہلِ بیت سے ان کا تعلق جب بہت زیادہ خطوط پہنچے اور امامِ علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت ملی تو انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا وہاں کہ آپ جائیں اور ذرا ماحول دیکھیں اور دیکھیں کہ کیا معاملہ ہے واقعی یہ بات اس طرح سے درست ہے یا نہیں کوفہ میں تو کوفہ میں انہوں نے دیکھا کہ ماحول بہت سازگار ہے اور واقعی بات درست ہے انہوں نے امام کو پیغام بھیجوایا کہ جناب آپ تشریف لے آئیے لیکن اس کے بعد کوفہ والوں نے غداری کی یہاں تک ہماری کتابوں میں درج ہے کہ نماز شروع ہوئی تو مسلم بن امامت کرا رہے تھے اور پیچھے سینکڑوں نہیں ہزاروں میں لوگ تھے جماعت اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو پیچھے ایک بھی نہیں تھا نماز کے دوران یہ لوگ اٹھ کے وہاں سے چلے گئے انہوں نے بزدلی دکھائی انہوں نے خدداری کی اور مسلم بن نکیل اور ان کے ساتھ دو ان کے بیٹے تھے جو بہت چھوٹی عمر کے تھے ان کو انتہائی اذیت اور ظلم کے ساتھ مارا گیا ان کے دو بچوں کو باقاعدہ ذبح کیا گیا اب اس پہ بھی اگر کوئی کہے کہ نہیں یزید نے تو نہیں کہا تھا تو یزید نے اس کو سزا بھی تو نہیں دی تھی کہتے ہیں کہ جب ابن زیاد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شہادہ ساتھیوں کو شہید کر دیا اور ان کے سر یزید کے پاس بھیجے تو وہ کہتے ہیں کہ یزید نے تو ابن زیاد کی تقریم کی یعنی اس کے, اس کے نزدیک تو ابن زیاد کا مقام بلند ہو گیا خیر ان پہ اگر کوئی اعتراض کرے تو ابھی اس طرف بھی ہم آتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یزید اولاً تو اس شہادت پر خوش ہوا لیکن بعد میں وہ پچھتا ہے ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک یزید کی موت تک شاہی خزانے میں رکھا ہوا تھا اس نے دفن نہیں ہونے دیا اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم کہیں گے کہ نہیں جناب یزید نے ایسا کچھ نہیں کیا یہ ساری باتیں جو ہے وہ من گھڑت ہیں حالانکہ ہمارے ائماں بیان کر رہے ہیں تو بھی آپ یہ دیکھیے کہ جب وہاں سے بعد میں خواتین تھیں بچیاں تھیں اور ایک بچہ علی زین العابدین امام رحمت اللہ لوگ جب یہاں سے وہاں پہنچے تو اس نے کیا کیا؟ اس نے عورتوں کو خانے خانے میں میں اور چھوٹی بچی جو تھی امام مقام کی وہ اس قید خانے میں فوت ہو گئی شہید ہو گئی اور اس کو اسی قید خانے میں دفن کیا گیا تب تک لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہوا کیا ہے اور اس کو پتہ چلا کہ بھائی اب تو یہاں پہ بغاوت ہو سکتی ہے مارا ماری ہو سکتی ہے لوگ خون خرابے پہ اتر آئیں گے تب اس نے فوری طور پہ جب اس سے پتا چلا کہ وہ بچی بھی شہید ہو گئی ہے اور اس کو دفن کر دیا گیا ہے تو پھر اس نے ان کو نکالا اپنی بیوی کے حوالے کیا یزید کی بیوی نے کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا اور پھر ان کو مدینہ منورہ بھیج دیا گیا ایک تو ہم نے اہل مدینہ کو اس کو خبر پہنچی تو انہوں نے ارادہ کیا کہ جو یزید ہے ہم اس کو اپنا حکمران تسلیم نہیں کرتے یزید نے اس کو لیا بیعت کے توڑنے کے طور پہ اور اس نے مدینہ پر لشکر کشی کروائی اب اگر یہ مانا جائے کہ بھئی لشکر کشی اس لیے کی کہ وہ بغاوت تھی اور بیت توڑنے کا ارادہ کیا تھا ان لوگوں نے اس لیے لشکر کشی ہوئی تو پھر بھی دیکھنا یہ ہے کہ مدینہ میں مدینہ کو فتح کرنے کے بعد لشکر نے کیا کیا یزید نے مدینہ منورہ کو اس لشکر پر تین دن کے لیے مباح قرار دے دیا یعنی تین دن جو چاہو کرو کوئی پوچھ نہیں ہے تین دن مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی اس لشکر کے گھوڑے مسجد نبوی میں میں ریاض جنہ میں گئے بے تحاشا لوگوں کو شہید کیا گیا مدینہ میں تھے کون صحابہ تھے کچھ کیونکہ زیادہ تر تو چلے گئے تھے صحابیات کچھ تھی? تابعین تھے بچے تھے عورتیں تھیں ایک صحابی کے بارے میں آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچئے کہ آپ کے پاس جو آپ کی داڑھی ہے اور وہ کوئی داڑھی نوچ نوچ کے آپ کی داڑھی صاف کر دے تو آپ کا کیا حال ہوگا تکلیف کیا ہوگی اور وہ تکلیف کس کو دی جا رہی ہے ایک صحابی کو دی جا رہی ہے کہا جاتا ہے کہ ایک ہزار سے زیادہ خواتین حاملہ ہوئی مستخفر. یعنی اس لشکر نے وہاں پہ زیادتی اور زبردستی بھی کی حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے مسلم میں حسن سنت کے ساتھ ہے لیکن اس کے علاوہ اسی مفہوم میں بخاری میں بھی ہے ابن ماجہ میں بھی ہے احمد میں بھی ہے ابن حبان میں بھی ہے اور بھی کئی کتابوں میں ہے کہ اللہ جو اہل مدینہ پر ظلم کرے جو ان کو ڈرائے تو ان کو ڈرا اور اس پر اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام انسانوں کی لانت ہو اور اس کا کوئی فرض قبول نہ ہو اور اس کا کوئی نفل قبول نہ ہو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یزید تقریباً تین سال رہا تین سال میں اس نے تین کارنامے کیے استغفر اللہ مدینہ کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور تیسرا مکہ پہ حملہ ابن زیاد کو بھی کہا گیا کہ بھائی مکہ پہ تم نے پہلے ایک کام کیا ہے میرا تو اب ذرا مکہ پہ حملہ بھی تم جو ہے وہ کرو ابن زیاد جیسا بندہ بھی ڈر گیا اس جیسا ظالم اور جیسا بھی ڈر گیا اس اس نے کہا واللہ اس کے الفاظ ہماری کتابوں میں لکھے ہیں میں ایک فاسق کے لیے دو برائیاں نہیں کر سکتا ابن رسول کا قتل اور کعبہ پر حملہ یعنی وہ بھی اس کو فاسق سمجھتا تھا اور وہ بھی سمجھتا تھا کہ میں نے بہت بڑی برائی کی ہے اور وہ بھی سمجھتا تھا کہ اس کے بعد کعبہ پر حملہ ایک بہت بڑی برائی ہے ایک اور یہ لوگ کارنامہ سر انجان کرتے ہیں. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی خسطنطنیہ پر حملہ حضوری صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو نیک پرہیزدار اور بخشا ہوا کہا ہے اور یزید جو ہے وہ اس لشکر میں شامل تھا اس لیے وہ تو بخشا ہوا ہے حضوری صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اب ہم آپ کو وہ حدیث بھی سنا دیتے ہیں حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ میری امت میں سب سے پہلے جو لوگ کیسر کے شہر میں جنگ کریں گے وہ مظہور ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کیسر کا شہر قسطنطنیہ تھا یہ جھوٹ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کیسر کا شہر قسطنطنیہ نہیں تھا بلکہ ہمز تھا اور ہمز پہ جو حملہ پہلا ہوا تھا وہ پندرہ ہجری میں ہوا تھا لیکن اگر قسطنطنیہ کو بھی مان لیا جائے قسطنطنیہ پر بھی ایک ویسے حدیث موجود ہے لیکن اس کے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں احمد میں ہے یہ حدیث وہ الفاظ یہ کہ تم ضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے اور کیا ہی اچھا امیر ہوگا جو اس کا امیر ہوگا اور کیا ہی اچھا لشکر ہوگا جو وہ لشکر ہوگا یہ حدیث قسطنطنیہ دنیا پہ حملہ کرنے والوں کے لیے ہے یہ اس کو فتح کرنے والوں کے لیے لیکن اس کو بھی چلو ہم چھوڑ پہلا حملہ سولہ ہجری میں ہوا تھا دوسرا جو ہے 44 یا کچھ کے نزدیک 46 ہجری میں ہوا تھا چوتھا حملہ کچھ کے نزدیک 51 کچھ کے نزدیک 52 ہجری میں ہوا تھا اور اس چوتھی حملے میں یزید نے شرکت کی تھی اگر قسطنطنیہ کو مان بھی لیا جائے تو یزید کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے حرمین شریفین کی بے حرمتی سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ ان سے ان کے بیٹے نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں آپ یزید سے محبت کرتے ہیں استغفرہ ان کا جواب سنے وہ کہتے ہیں جو شخص اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اس کے پاس یزید سے محبت کا کیا جواز ہے یعنی وہ تو یزید سے محبت کو ایمان سے ہی خارج سمجھتے ہیں آپ ان ایمہ میں شامل ہیں جو یزید کے کفر کے قائل ہیں دس احادیث مبارکہ ہیں اور قرآن مجید کی تیرہ آیات ہیں مضمون بہت طویل ہو جائے گا اس لیے ہم پیش تو نہیں کر رہے لیکن ہمارے پاس ان کی تفصیل موجود ہے جن کو علماء کرام نے اور لاگو کیا ہے ان کے اندر ہر مکتبہ فکر کے علماء شامل ہیں احمد بن ہمبل عبداللہ صالح ابن جوزی ابو یادہ ابن جوزی بر قاضی قیاد اسکلانی ابن حجر مکی سیوتی ابن جوہر تبری ابن کثیر آلوسی عبدالحق محدث محدس تہلوی قاضی پانی اللہ مورخین میں دنوری ابن نصیر اس کے علاوہ جو غیر مقدین کہلانے والے ہیں ان میں قاضی سلیمان منصور پوری وحید زما۔ لمائے دیوببند میں مفتی محمد شفی وغیرہ وغیرہ بہت بڑی بڑی طویل فہرست ہے جو اس بات کی قائل ہے اور ان میں سے کچھ لوگ ظاہر سب نہیں فص و فجور کے علاوہ اس کے کفر کے بھی خائل ہیں مفتی محمد شفی دیوبندی جو ہیں ان کی تفصیل بڑی مشہور ہے معارف القرآن یہ کہتے ہیں کہ یزید سے کون قطع ارحام، یزید سے زیادہ کون قطع ارحام کا مرتکب ہوا ہوگا یعنی حرام کام بھی وہ کرتا تھا جس نے اسے صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ اور قرابت کا بھی خیال نہیں کیا آپ اس سے اندازہ کریں کہ یزید کا اپنا بیٹا جب تخت پر بیٹھا اس کا نام معاویہ تھا معاویہ بن یزید وہ جب تخت پہ بیٹھا یزید کے مرنے کے بعد بہت کچھ کہا جس میں سے ایک جملہ میں ارض کر دوں میرے باپ نے حکومت کا پھندا گلے میں ڈالا ابن بنتے رسول سے جھگڑا اور اپنے گناہوں کی وجہ سے قبر میں گرفتار ہے اس کے بعد اس نے تخت سے اتر گیا اس نے کہا مجھے اس تخت سے اہل بیت کے خون کی بھو آتی حضرت عزیز رحمت اللہ بنو میاں کے خلیفہ چلے کہ خلافت بنو میاں کہا جاتا ہے ویسے تو ہمارا ایمان ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد کوئی خلافت نہیں ہے سب سلاطین ہے لیکن چلے ان کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے ان کے دور میں کسی نے ان کے سامنے یزید کو امیر الملین کہہ دیا انہوں نے اس کو دربار میں دروں کی سزا دلوائی بے تحاشا ایک طویل فہرست ہے اجماع جو ہے اور جو اکثریت ہے وہ اس بات کی قائل ہے کہ جو کچھ یزید نے کیا وہ نہ صرف وہ فاسق ہے نہ صرف وہ فاجر ہے بلکہ وہ ظالم ہے اور کچھ کے نزدیک اس نے گفت کیا لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ہوا کیوں امام آل مقام امام حسین رضی اللہ تعالی نے کھڑے کس چیز کے خلاف ہوئے تھے. ان کا نقطہ نظر تھا کیا ہم نے یہ تو دیکھا کہ, کیا کیا؟ کہ مظلوم کہ ہے سردار ہم ان کو مانتے ہیں اور وہ جنت میں جوانوں کے سردار ہیں یہ تو حدیث سے ثابت ہے مستند حدیث سے یہ سب کچھ ہم نے کہا لیکن ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ وہ کھڑے کس بات پہ ہوئے اسے. وہ کھڑے اس بات پہ ہوئے تھے کہ جو سلطان وقت ہے وہ ظالم ہے وہ فاسق ہے وہ فاجر ہے وہ حرام کو حلال کیے جا رہا ہے اور وہ ناجائز کام کر رہا ہے اور وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا ہے اس دین کو بگاڑ رہا ہے ہم اس پہ تو آئی نہیں رہے ہیں ہم میں سے جی ہے کچھ لوگ پیٹتے ہیں ہم نے کہ کام پورا ہو گیا ہمارے بہت بڑا طبقہ شہادت سے سبق کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا جس کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نظرانہ دیا جس کے لیے بہتر شہادا ہمارے سامنے ہے اس پیغام کی کوئی باتیں نہیں کرتا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دین کی سر بلندی اصل چیز ہے دنیا کا کوئی لیڈر دنیا کا کو کوئی حکمران دنیا کا کو کوئی بادشاہ دنیا کا کو کوئی سلطان اگر دین کے مطابق نہیں ہے تو وہ حسینی نہیں ہے اور دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دس میں سے چار چیزوں کو مانا جائے لیکن ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ کیا تم اس میں سے کچھ باتوں کو تسلیم کرتے ہو اور کچھ باتوں کو چھوڑ دیتے ہو یہ درست بہت سے کفری کام کیے تو ہم لانت ملامت اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے نزدیک کسی ملون پہ لانت کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم شہدائی کربلا کے لیے شریف کا نذرانہ پیش کریں ورنہ اس کے ملون ہونے پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے والجماعت ہمارے اکابرین ہمارے آئمہ ہمارے محدثین ہمارے محققین ایک بہت چھوٹا سا طبقہ رہا ہے جس نے مخالفت کی ہوئی. اور اب وہ طبقہ تھوڑا سا بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم نے اپنے اکابرین کو چونکہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے ان کے دلائل اور ان کے ثبووت دیکھنا چھوڑ دیے ہیں اس لیے ہمارے بچے ان کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ تعالی علیہ خیر الخلق دی سیدنا و مولانا محمدی مولا علیহি واصحابہ بے رحمتی کا یا